گویا اسلام کے اندر علم العقائد اور علم الکلام ان سب کی اساس اور بنیاد ایمان ہے اور یہ دین کا حصہ ہے دوسرا سوال جب اسلام کا کیا اس میں عقاء السلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے تو عید و رسالت کی شہادت اور اقامت سلاط اور اتا زکوٰۃ اور سوم رمضان اور حج بیت اللہ کا تو پانچ ارکان بیان کیے تو یہ اسلام کا عنوان بنا یعنی جو عملی پر اسلام ان پریکٹس اسلام ان فیتھ اسلام ان فیتھ عقیدہ وہ ایمان کے جواب میں ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام ان پریکٹس اعمال اثاث وہ ڈیولپ ہوئے تو اسی سے احکام شریعت بنے اسی کی تفصیلات جب وضع ہوئیں تو وہ حکام شریعت کہلائے اور اس پر جب کتابیں لکھی گئیں اور حکام کی مزید جزئیات وضع ہوئیں تو وہی علم الفقہ بنا یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو ایک مغالطہ لائق ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ بنی مذہب حنفی اور مالکی اور شافعی اور حملی یہ فقہ معاذ اللہ دین میں بدت بنی سمجھانا چاہتا ہوں فقہ دین میں بدت نہیں ہے فقہ کیا ہے وہی شریعت کے احکام عبادات اور معاملات ان کی تفصیلات کا علم قرآن و سنت کی روشنی میں جب جمع کیا تو اسی کو علم الاحکام اور علم الفکر کہا اور یہ علم الاحکام اور علم الفق کی اساس اور بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد وہی آکام تھے جو آقا علیہ السلام نے مل اسلام کے جواب میں جبرائیل امین کو عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی مجلس میں سنائے ہر چیز کی ایک ہوتی ہے ابتدائی حالت ایک وقت تھا آپ بھی رحم میں مادر میں ایک نتوے کی طرف تھے آج آپ چھ فٹ کے جوان ہیں تو آپ بدت نہیں بن گئے کوئی کہے جی آپ کیا تھے آپ تو پھٹکا کا تھے ایک نطفہ تھے تو چھ فٹ کا جوان کہاں سے بن گیا اور یہ ٹوپی کہاں سے آ گئی امامے کہاں سے آ گئے شیروانیاں کہاں سے آ آپ تو ننگے پیدا ہوئے تھے یہ تو سب بدت ہے اصل کے خلاف ہے میں نکتہ سمجھا رہا ہوں یہ سب اصل کے خلاف ہے یہ امامے یہ داڑھی یہ ٹوپیاں یہ کپڑے یہ کہاں سے آ گئے آپ کہیں گے کہ نادان جو جو انسان بڑا ہوتا گیا تو لباس کی ضرورت پڑی یہ وہ اسی کو ڈھانپنے کا لباس ہے اور جب بچ پیدا ہوا ننگے تھے تو وہ پیدائش کی حالت تھی پھر ماں باپ نے کپڑے پہنا ہے پھر جوان ہو گئے پھر داری آ گئی پھر عالم ہو گئے پھر یہ لباس آ گیا حقیقت وہی ہے اصل اصل سادہ ترین حالت کو کہتے ہیں جب اس میں ارتقا ہوتا جاتا ہے تو ارتقا کے ساتھ ساتھ ظروف اور حالات بدلتے ہیں اور ظروف اور حالات تقاضا کرتے ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی اصل کے ساتھ اضافات ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ سب اضافات تابع اصل ہوتے ہیں وہ اصل کے تابے ہوتے ہیں جب ظاہر ہوئے تو بچہ تھا اور ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ ظاہر نہ تھے رحم مادر میں تھے تو جنین تھے اور جنین سے پہلے جب ابتدا ہوئی تو نطفہ تھا تو یہ سارا کچھ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے چلتا پھرتا انسان یہ سب کچھ اسی نطفے کے اندر تھا اسی نطفے کے اندر تھا وہی جینز تھے وہی کروموسومز تھے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو ڈیویلپمنٹل سٹیجز ہیں وہ انسان میں بھی ہیں ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں وہ زندگی میں بھی ہیں ارتقای مدارج ہیں وہ حیات کائنات میں بھی ہیں ہر شے میں ارتقا ہوتا ہے اور ہر شے کا ارتقا اس کی اصل کے تابع ہوتا ہے یہ بدت نہیں ہوتی بدت ہوتی ہے خلاف اصل ایسا اضافہ جو خلاف اصل ہو جو ارتقائی ضروریات کو اور ظروف اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی اصل کے ارتقا میں اضافے ہوتے چلے جائیں وہ بدت نہیں ہوتی اب بات کو سمجھ گیا نا ایک ہی مثال سے ایک وقت تھا پرائمری میں تھے تو آپ صرف ایک کاپی قلم لے جاتے تھے پھر آپ میٹرک ہو گئے بستے بن گئے آپ کے پھر آپ پی ایچ ڈی ہو گئے ڈاکٹر ہو گئے تو علم بڑھتا گیا تو علم کے تقاضے بڑھتے گئے تو یہ سب کچھ اصل کے خلاف نہیں ہوا یہ ارتقا ہے اور یہ تاب اصل ہے سفیکہ نماز کا حکم آ گیا تو نماز آقا علیہ ہی کا جواب تھا مل اسلام کی مسلح نماز قائم کرو اب خبر نہ تھی کہ نماز قائم کیسے کریں چاب کرام نے پوچھا حضور نے فرمایا سلو کمار دیکھو مجھے جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے کرتے چلے جاؤ یہ نماز ہے اب دیکھا پڑھتے چلے گئے نماز ہے پر لوگوں انہوں نے دیکھا جو حضور کے ساتھ مدینہ میں تھے جو میں تھے انہوں نے نہ دیکھا انہوں نے وہاں پوچھا نماز کیسے پڑھیں تو جو مدینہ سے دیکھ کر آئے تھے انہوں نے روایت کیا رئی تو رسول اللہ کانسلی کذا جب انہوں نے بیان کیا نماز اس طرح پڑھتے تھے تو وہ روایت بن گئی تو کیا روایت کو بدت کہیں گے نہیں یہ تابع حکم ہے حضور نے فرمایا بلے کو شاہد الخبہ جو مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ ان تک میری بات پہنچا دے جنہوں نے نہیں سنی پھر اگلے مسائل پیدا ہوئے ایک شخص نماز پڑھنے لگا وہ تیسری رکت میں بھول گیا کہ چار پڑھی ہیں کہ تین اب اس نے پوچھا آ کے کہ یہ میں بھول گیا اب کیا کروں انہوں نے حدیث اور سنت کی روشنی میں بتایا یوں کرو جو جو مسائل پیدا ہوتے گئے سوالات کیے جانے لگے اہل علم جواب دیتے رہے وہی جواب جب جمع ہوئے اس کا نام فقہ ہو گیا اس کا نام فقہ ہو گیا تو فقہ بھی تاب حدیث ہوئی فقہ بھی تاب قرآن ہوا فقہ بھی دراصل آک السلام کے فرمان کی تفصیلات کا نام ہے آکام شریعت میں تو فقہ این دین ہوا نہ ہو بداد اب آپ سمجھ گئے نا بات کو تو وہ علم کی اصلی حالت سادہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال اور دے دوں آکا علیہ السلام کا زمانہ تھا آپ نے کھجور کے پتوں کے ساتھ چھت بنائی مسجد کی اور کھجور کی لکڑی کے ساتھ شیریر بنا دیئے اور پتھر اور اینٹیں لگا کے کچے گہرے کے ساتھ مسجد بنا دی اور ہاتھ اونچا کرتے تو چھت تک جاتی تھی سادہ مسجد بنا دی تو یہ مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی اگر اتنا ہی کوئی بدکنا چاہے بدت کے لفظ سے اور بدت کے لفظ کی معرفت اور حقیقت اور فہم اور ادراک اسے نہ ہو اور وہ اصل پر ہی قائم رہنا چاہیے تو جو حالت مسجد نبوی کی شکل آج ہے آپ نے تو نہیں بنائی نا جس نے بھی بنائی ہے خادم الحرمین شریفین بناتے ہیں تو جو مسجد نبوی کی شکل آج ہے کمکمے ہیں روشنیاں ہیں مینار ہیں خوبصورتیاں ہیں کارپٹ ہیں اعلی جو شکل مسجد نبوی کی آج ہے جو شکل حرم کعبہ کی آج ہے کیا یہی شکل اصل کی تھی عہد رسالت ماب میں حرم کعبہ اسی شکل پہ تھا بولیے عہدی سالت ماب میں مسجد نبوی اسی شکل میں تھی زمین اور آسمان کا فرق ہے یا نہیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ اضافات ہیں سب کچھ کیا ہے ارتقاعات ہیں اضافات ہیں یہ ارتقاء اور اضافات اگر وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تابے اصل ہوں خلاف اصل نہ ہوں خلاف نہ ہوں تابے ہوں تو وہ کھجور کے پتوں کی مسجد سے لے کر کائنات کی سب سے اعلیٰ خوبصورت مسجد بن جائے تو تب بھی بدت نہیں ہے اتنا اضافہ ہو جائے تو بدت نہیں بس اسی سے احکام شریعت کے ہر مسئلے میں اصل اور بدت کا فرق سمجھ لیا جائے تو علم کے باب میں بھی ارتکا ہوا اب آکا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن تھا اس وقت کوئی بخاری مسلم تھی جی تو بخاری لکھی گئی مسلم لکھی گئی کتابیں بن گئیں آج آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں تو کیا بدت کرتے ہیں ارے جب تو قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا اور جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مشاورت ہوئی کہ حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں اگر شہید ہو گئے تو قرآن مجید کو یاد رکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے مشکل آئے گی قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیں یہ حدیث جو کہہ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں آگے ہے تو وہ تو وہ تھا کہ جب قرآن ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک سوال اٹھا کئی ال شہی ان علم یف رسول اللہ تم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جو خود رسول پاک نے نہیں کیا ایک سوال اٹھا تھا ایک سوال اٹھا تھا اس کا جواب دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اللہ خیر اے بکر کام تو نیا ہے نئے کام کو بدعت کہتے ہیں یاد رکھیں بس اتنی سی بات ہے کیا؟ نئے کام کو بدات کہتے ہیں اور سب سے بڑا بدات کرنے والا خال کے کائنات ہے سب سے بڑا بدعت فرمانے والا خالے کے کائنات ہے قرآن میں بدی اس سما ہوا اللہ تعالیٰ بدی بادا سے ہے بدعت سے اللہ تعالی ہے جس نے نئے سرے سے جب کچھ نہ تھا زمین و آسمان کی کائنات بنائی تو زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے قرآن کی روح زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے یعنی پہلے ن تھی ان نما امرح ازا ارادہ اس نے فرمایا کن تو فیقون سے بدعت ہو گئی یعنی جو چیز نہ تھی وہ وجود میں آ گئی لخوی مانا بد کا یہ ہے کل ایما محدسین نے بدعت کے لفظ کی لغوی بحث کرتے ہوئے ابتدا اسی آیت کریمہ سے کی ہے اسی آیت کریمہ سے کہ بدعت ات بادا بدی سے نکلا ہے اور بدی اللہ کی شان ہے اللہ کا اس میں بدی اس سما وا اور اگر کسی خاتون کو اولاد نہ ہوتی ہو پرابلمز ہوتے ہیں ناسیپشن نہیں ہوتی کنسیپشن نہیں ہوتی اولاد نہیں ہوتی باوجود کوشش کے تو وظیفہ دیتا ہوں وہ کثرت کے ساتھ اسی لفظ کا یا بدی یا بدی یا بدی کا وظیفہ پڑا کرے اللہ پاک اولاد کر دے گا تو یہ لفظ اتنا برا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے یہ انشاءاللہ وقت مل گیا تو آگے اس پر احادیث ہیں میں نے ساٹھ سے زیادہ احادیث ہیں سی بخاری اور مسلم میں جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے اور پورے کنسپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو چار پانچ مرتبہ دھیان سے غور و خوف سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدت پہ کبھی مغالتا نہیں آئے گا زندگی میں نہیں آئے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز کی جاتی ہے تو یقیناً انسان ججکتا ہے شوق ہوتا ہے لخ بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا بعد میں کیا جائے بدت ہے تو یہ بات سمجھ لیں ہم سمجھتے ہیں نا ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں تو بٹ جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا ان کی سین میں بھی یہی بات آتی تھی اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کئی فتف الشعی ما علم رسول اللہ وسلم اے عمر سیدنا فاروق سیدرا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ایک نیا کام ہے انہوں نے کہا واللہ اللہ خیر کیف فتف الو میں لفظ بدعت ہے کیا کیف فتف الو ما لم يفعل یف رسول اللہ میں لفظ مانا بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے کیسے کرنا چاہتے ہو اور جواب واللہ ہوا خیر خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا اس میں لفظ حسنا ہے دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت ہسنا نکل آئی بدعت ات مالم یا فال بئی رسول اللہ میں بدت کا تصور ہے اور واہ خیر میں ہسانا کا تصور ہے اصل بتا رہا ہوں اصل پھر دونوں صحابہ نے مل کر تو سیدنا راسد جی کے اوپر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا واللہ ہوا خیر سے سینہ کھل گیا ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت ان شراہ کے لیے تیار تھے اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو دو جلدوں میں ایک جلد کے اندر ایک کتابی صورت میں کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مدون کرو اب سنیے انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی یہ صحیح بخاری ہے انہوں نے کہا کیف تفعلون شيئا ما لم رسول اللہ علیہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں استدلال یہی ہوتا ہے نا ان کو بھی یہ ہوا انہوں نے ان کو بھی جواب دیا ہاں انہوں نے نہیں کیا واللہ ہوا خیر اس سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے یعنی لغون بدعت ہے لغون بدعت ہے مگر ہے خیر فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی میرے سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی لکھ لیں یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر سترہ سو بیس اور پھر دوبارہ سعید بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر چھبیس سو انتیس پھر تیسری بار یہ کتاب ترمزی الجامع ترمزی کتاب التفسیر حدیث نمبر اکتیس سو تین اور بے شمار اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے میں نے آپ کو صرف یہ دو میں بتا دیا اسی طرح تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب نیا کام کوئی ہوتا ہے نیا کام تو وہ لغون ایک اقبت ہوتا ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ منشا شریعت کے تابع ہے اور مقاصد شریعت کی مطابقت میں ہے اور امر خیر کے لیے ہے یا خلاف آکا میں شریعت ہے اس پر تعین ہوتا ہے حسنا اور سیح آکان اسی طرح نماز تراویح یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا خواہ کوئی بیس رکتیں پڑے یا آٹھ میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں نہ آٹھ رکتوں کے لیے امام تراوی مقرر کیا گیا نہ بیس رکتوں کے لیے امام تراوی مقرر کیا گیا اس وقت گفتگو رکت کی نہیں کر رہا یہ الگ آئے گی آگے حدیث آئے گی میں امام مقرر کر کے با جماعت نماز تراوی کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے حضور السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ السلاۃ وسلام دو راتیں یا تیسری رات تین راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے اور آقا باہر تشریف نہیں لائے اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے پھر سیدنا ف... ابو صدیق نے اڑھائی سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراوی ادا فرما رہا... کر رہے ہیں صحابہ کرام آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر انہوں نے مقرر کیا تو حضور نے مقرر کیوں نہیں کیا میں نے کہا نا وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں وہ اہتمام اگر تابع اصل اور مطابع کے شرع مقاصد شرح ہو تو وہ برا نہیں ہوتا وہ بدت بدت نہیں ہوتی خلاف مقاصد شراؤ تو برا ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے امام کیوں نہیں مقرر کیا سادہ جواب ہے کہ دور دور غفلت نہ تھا وہ دور دور غفلت نہ تھا صحابہ مستعد رہتے ساری ساری رات بھی عبادت کرنے کے لیے آقا روکتے تھے کہ اتنا نہ کھڑا ہوا کرو کچھ سویا کرو کچھ پڑا کرو وہ دور تھا جون جون زمانہ گزرتا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال گزرا لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں کوئی گھروں میں کوئی مسجد میں زمانہ گزرتا اسی حال میں گیا تو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ جائیں گے لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ پابندی سے پڑھیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح مقرر کر دیا کیا حضرت ابی بن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا امام تراویح آکا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً تین سال کے بعد مقرر ہوا سیزنا فاروق اعظم نے امام مقرر کیا حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجمات پڑھو اگلی رات پھر نکلے دیکھنے کے لیے جب آئے اور دیکھا کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے جو اب ابھی کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری میں ہے بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ان کو اکٹھا نماز پڑھتے ہوئے فرمایا نے ام البا تو حاضی نے ام البا ہی دیکھ کر فرمایا دیکھو کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے تنگ نظری کی وجہ سے جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے یہ کیا ہوا کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے انہیں کہیں کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آرا کو پھینک دیں اٹھا کر دین کے فیصلے دین, دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت بھی استعمال کیا اور نعمہ بھی استعمال کیا سعی بخاری فرمایا نے عمل بدعت و حاضی یہ کتنی اچھی بدعت ہے تو پتہ چلا کہ کوئی عمل نیا ہو کر لغوی اعتبار سے بدعت ہو کر بھی اچھا ہو سکتا ہے اور یہ کس نے کہا سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ اس کا حوالہ لکھ لیں سئی بخاری کتاب و سلاۃ التراویح امام بخاری اس حدیث کو خود سلاط التراویح کی کتاب میں لائے ہیں امام بخاری صلاح التراویح باب و فدل من قام رمضان قیام رمضان کی فضیلت میں حدیث کا نمبر ہے انیس سو نسخے مختلف ہوتے ہیں نمبر بدلتے ہیں میں نے کل بھی سمجھایا تھا اس لیے باب لکھوا دیا کتاب سلاط التراویح اور باب فضل من قام رمضان رمضان کے قیام کی فضیلت میں یہ امام بخاری اس حدیث کو لائے اور موتہ امام مالک وہ بھی حدیث نمبر دو سو پچاس کے تحت جلد دوم میں اور جلد اول میں ایک سو چودہ امام مالک میں المطّہ میں حدیث کو لائے اور دیگر کتب میں بھی ہے میں نے سلاۃ الطراوی کے عدد پر حدیث کی پوری کتاب مرتب کی ادشریح فی صلاط تراویح یہ حدیث کی کتاب ہے جو میں نے نماز تراویح کے عدد پر مرتب کی ہے تفصیل پڑھنے کے لیے یہ میری حدیث کی کتاب جو چھوٹی ہے آپ کے لیے کافی سمجھانا مقصود کیا تھا یہ بات سمجھا رہا تھا اس طرح ہر شے سادہ حالت سے ارتقاء کر کے ترقی کی طرف گئی اور ساری ترقیات ارتقاءات اور اضافات جو مقاصد شرع کے تابے اور اصل کتابے اور مطابق ہوں وہ اضافات اور وہ نئے کام بدعت سیاح میں اور بدعت زلالہ میں نہیں آتے وہ مستحسنات ہوتے ہیں اور اگر ان پر لغوی اعتبار سے بدعت کا لفظ لکھا بھی جائے جو ایما نے لکھا ہے تو وہ بد آت حسنہ ہوتی ہیں آپ اس عدیز کی شرح کر رہا تھا سو اسی طرح فقہ کے تمام علوم جو مرتب ہوئے وہ علیہ السلام کے جواب مل اسلام کی تفصیل تھی اور عقائد اور علم کلام کے جتنے علوم مرتب ہوئے وہ اکا علیہ و اسلام کا جواب مل ایمان اس کی تفصیل تھی اور اس طرح جو خاص اور خاص بات کہنے والی ہے تیسرا سوال تھا مل احسان احسان کیا ہے بعض احباب کو مغالتا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے تصوف طریقت اور سلوک یہ سب کچھ بدعت ہے تو سمجھ لیں تصوف کو بدعت اسی طرح سمجھا گیا جس طرح میں نے کہا فقہ کو بدعت بنا بیٹھے یا عقائد کو بدعت بنا بیٹھے اگر عقائد اسلامی یا دین کے عقائد اگر یہ بدت نہیں اور اگر فقہ شریعت کے احکام کی فقہ وہ بدعت نہیں تو تصوف طریقت اور سلوک بھی بدعت نہیں ہے چونکہ عقائد کا علم مل ایمان کے جواب کی تفصیل ہے احکام شریعت اور فقہ کا علم مل اسلام کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے اور اس طرح تصوف تزکیہ سلوک اور طریقت کا علم مل احسان کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے یہ ساری تفصیلات اور اضافات اصل کے تابے اور مقاصد اصل کے تابع اور ان کے موافق ہیں اگر اسلام صرف ایمان اور اسلام کا نام ہوتا اگر دین صرف عقائد اور اعمال کا نام ہوتا تو عقائد کی بات مل ایمان ایمان کیا ہے اس کے جواب میں آ چکی تھی اور امال کا جواب وہ مل اسلام کے تحت آ چکا تھا پھر تیسرا سوال کہ مل احسان یا رسول اللہ آقا احسان کیا ہے ایمان اور اسلام دو کا جواب آ جانے کے بعد تیسرے سوال کی کوئی حاجت نہ تھی نہ سیدنا جبرائیل امین تیسرا سوال کرتے اور اگر کر دیا تھا تو آک السلام جواب نہ دیتے فرماتے جبرائیل بس دین مکمل ہو گیا ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے نام اسلام کے حوالے میں بڑے معتبر ہیں مصنف ہیں مفکر ہیں اور جو کہتے ہیں یہ تصوف سلوک طریقت سب بات کی بدتیں ہیں جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا نہیں نہیں یہ تصوف سلوک اور طریقت مستفا کے بیان کردہ احسان کی تفصیلات ہیں یہ بدت نہیں ہے یہ کم علمی ہے ایسا کہنا اس لیے کہ اگر احسان دین کا حصہ نہ ہوتا تو آ کر اسلام فرما دیتے جبرائیل ایمان اور اسلام میں عقائد بھی آ گئے جملہ امال بھی آ گئے دین مکمل ہو گیا اب کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے انٹرٹین نہ کرتے مگر آپ نے اس کا جواب دیا فرمایا جبرئیل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے عبادت اس حال میں کرے گویا تو جمال خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اگر تیرے قلب کے استحزار کی حالت مشاہدہ کسی نہ ہو تو کم سے کم مراقبہ کی حالت ضرور ہو اگر مشاہدہ نہیں کر سکتا تو مراقبہ کی حالت ہو اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے اگر دل کو کیفیت مشاہدہ نصیب ہو جائے اس اگر دل کو اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے استحزار کی تو اولیاء صوفیاء کی زبان میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں اور اگر دل کو کیفیت نصیب ہو جائے رب کائنات کے مشاہدہ کرنے کے تیقن کی تو تصوف کی اصطلاح میں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں تو آکا علیہ السلام نے فرمایا اے سان ایجبر اے احسان اے یا مشاہدہ حق کا نام ہے یا مراقبہ حق کا نام ہے سان یہ ہے کہ یا تو اس تیرا دل اسے تک رہا ہو یا تیری یہ کیفیت ہے کہ وہ تجھے تک رہا ہو مگر ہے رابطہ ہے رابطہ یا تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو تو یہ حالت مشاہدہ ہے یا خدا کا رابطہ توجہ تیرے قلب پر ہو تو یہ حالت مراقبہ ہے اور تصوف سارا یا مراقبہ میں ہے یا مشاہدہ میں ہے اب آپ نے دیکھا کہ احسان کے جواب میں نہ حضور علیہ السلام نے کوئی کال بیان کیا کہ تو ایسا کہے اور نہ کوئی عمل بیان کیا احسان کے جواب میں حال بیان کیا ایک خاص بات کہہ رہا ہوں لکھ لیں احسان کے جواب میں میرے مصطفیٰ نے حال کا ذکر کیا انتب اللہ کا انا کا تو اس حال میں عبادت کرے گویا اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے تو احسان کے جواب میں حضور نے کیا بیان کیا حال جو لوگ حال کا انکار کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں کہ حال احسان کا نام ہے تو احسان کے جواب میں حال بیان کیا کا انا کا تراہ ہو ایمان کے جواب میں میرے آقا نے قال بیان کیا ان تو باللہ ایمان کے جواب میں تو یہ کہے کہ میں اللہ پر رسولوں پر قیامت پر ایمان لاتا ہوں دل کی تصدیق کے ساتھ تو ایمان کے جواب میں کال تھا مل اسلام اسلام کیا ہے فرمایا نماز پر زکوات دے حج کر تو اسلام کے جواب میں عمل بیان کیا ایمان کا جواب کال میں تھا اسلام کا جواب حال میں تھا عمل میں تھا اور احسان کا جواب حال میں دیا اے اہل علم و سامعین سمجھ لو دین دین دین تین نعمتوں کے جمع کرنے کا نام ہے دین کال بھی ہے دین عمل بھی ہے دین حال بھی ہے جو لوگ فقط دین کو کال سمجھتے ہیں وہ محرو میں اور محرو میں حال ہیں انہوں نے دین کا ایک جز پایا اور جن کی کوشش صرف اعمال دین پر رہتی ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو جن کا سارا جو فقط عمل پر ہے انہوں نے بھی دین کے ایک جز کو پایا کیونکہ میری طبیعت میں تعصب نہیں میں اٹھا کے سب کچھ رد کر دینے والوں میں نہیں ہوں جتنا ہے اتنا مانتا ہوں جو نہیں ہے اس کی نشاندہی کرتا تو فقط اہل کال وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں اور فقط اہل عمل وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے حال پایا انہوں نے دین کے اعلی جز کو پایا تو سمجھ لو کہ کال بغیر عمل کے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ کال ہو عمل نہ ہو تب بھی مومن ہوگا کافر نہیں ہے کال بغیر عمل کے بولیے ہو سکتا ہے مگر عمل بغیر کال کے مقبول نہیں ہے جب پہلے درجے میں تھے تو فقط کال ایمان تھا کال تھا شاید صاحب کال پچھلی دونوں حالتوں سے محروم ہو مگر کوئی مومن جب صاحب عمل ہو گیا مومن سالے ہو گیا تو صالح مومن کے عمل میں کال بھی آ گیا عمل بھی آ گیا مگر کوئی صاحب حال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر حال کے اندر کال اور عمل دونوں شامل نہ ہو سو جو اہل حال ہوئے وہ اہل عمل بھی ہیں اور اہل کال بھی ہے اس لیے ہو سکے تو اہل حال کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ حال والوں کے پاس کال بھی ہوتا ہے عمل بھی ہوتا ہے اور اگر فقط اہل کال کے پاس بیٹھیں گے بڑے لگے پھرتے ہیں کہ جن کا کال بڑا اونچا ہے لچھے دار تقریر کریں گے لچھے دار تقریریں کریں گے سر لگائیں گے فتوے دیں گے علماء بیٹھے توجہ سے سنے اور دلوں میں اتاریں اور اگر حال بدل کے نہ گئے تو پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے دین زوال کا شکار کیوں ہو گیا ہم دین کی تبلیغ کرنے والے فقط صاحبان کار رہ گئے ہماری زندگیاں عمل سے بھی خالی ہیں حال سے بھی خالی ہیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر تقریریں کرنے سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی ہم نے مسجدیں بنا ڈالی تقریریں ساری رات کر دی مگر کال کے سمندر کال کی ندیاں نہریں بہا دینے والوں سے پوچھو کہ ارے کال والو کبھی خدا کے حضور پھر کھڑے ہو کے رونا بھی ملا اس کال کا کیا فائدہ جس میں حال نہ تھا اس لیے واز بے اثر ہو گئے تبلیغیں بے اثر ہو گئی اور علماء اور اہل ال معاشرے میں عزت گواہ بیٹھے عزت دھکے سے سوٹے سے فتوے سے مکے سے نہیں ملتی عزبت کرائی نہیں جاتی عزت خود بخود ہوتی ہے کرنی کے حال کی طرف آ جاؤ جنید بغدادی کے حال کی طرف آ جاؤ حبیب اجم ابراہیم ادم کے حال کی طرف آ جاؤ تم اپنے دل دنیا کی محبت سے خالی کر لو اور کال کو ہار سے بھر لو تمہیں حاجت نہیں عزت کرانے کی دنیا تمہارے قدم چومے گی ہاتھ چومے گی تم دنیا کے پیچھے نہ پھرو دنیا تمہارے پیچھے پھرے گی دنیا سائے کی مانند ہے سائے کی مانند ہے سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے اور بد نصیب ہے وہ شخص جو سائے کے پیچھے چلے اگر آپ اپنا رخ سائے کی طرف کر لیں تو سایہ آگے آگے جائے گا آپ پیچھے جائیں گے اگر سائے کی طرف رخ کر لیں تو سایہ آگے ہوگا آپ سائے کے مقتدی ہوں گے بس تصوف کیا ہے کال اور حال میں فرق کیا ہے سائے کے پیچھے چلو تو کال ہے اور سایہ دنیا ہے ہائے ہائے سایہ دنیا ہے اے اہلیل میں علماء آپ وارسان رسول ہیں آپ نمائندگان رسول ہیں اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں پھر اگلی نسل امتوں کے حال بدلیں گے ہا, سایہ دنیا ہے تو آپ جب سائے کے پیچھے چلیں یعنی دنیا کے پیچھے چلیں گے تو عمر پر زریل و رسوا ہوں گے اب کال اور حال والوں کا فرق کیا ہے تصوف صرف اتنی سی بات کرتا ہے پکڑ کے رخ موڑ دیتا ہے کہتا ہے کہ سائے کی طرف پشت کر لے میرے بندے ادھر منہ کر لے تو سائے نے تو ادھر ہی رہنا ہے اگر سائے کو پشت کر دو تو تم آگے ہو جاؤ گے اور سائے دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گا اگر سائے کی طرف منہ تھا تو صاحبان کال تھے اور سائے کو پشت کر لی تو صاحبان حال ہو گئے حضور کے جوان صحابی حضرت ہار رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں برانی میں حدیث ہے مسند بازار میں ہے بے حقی میں ہے مجموع الزوائد میں ہے اور اس حدیث کے جستہ جستہ مختصر بیان بخاری مسلم سیاستہ میں بھی ہیں مگر ان میں مفصل آئی ہے صبح کا وقت ہے آقا علیہ سلات و سلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو جوان ہار آقا کو ملا صبح سامنے نظر آیا ایک صحابی جوان میرے آقا نے فرمایا کیف فا یا تیا سننے والی بات کیف تیا یا سا ہار تم نے صبح کیسی کی حضرت ہارسہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیتے ہیں کالا اسباہ تو مغم اس حدیث کو جملہ تفصیلات کے ساتھ پڑھنا ہو تو میری حدیث کی کتاب جو میں نے مرتب کی اس کی صفحہ چونتیس فصل فی حقیقت المان فصل فی حقیقت المان اور یہ حدیث تبرانی نے الموجم القبیر میں روایت کی بے نے شعب الائیمان میں روایت کی مصنف ابن ابی شعبہ میں روایت ہوئی حیثمی نے مجموعد میں روایت کی امام بزار نے روایت کی اور بہت سے دیگر ائمہ محدثین نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی کتاب الزہد زہد القبیر میں ہوئی امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کی کثرت کے ساتھ ایما نے حدیث کو لیا ہے اور ہیسمی نے مجموع ضوابط میں مصنف بزار میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سچے مومنٹ کی طرح صبح کی اور ایک معنی اصبحت تم و میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح ہو کی کیا میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح ہو کی اللہ جب مجھے جی زبان سے کلمہ کہہ بیٹھے تو آکر اسلام فرمیا فقال عن ضر الماطقل فن الکلِ شعین حقیقت الفا حقیقت المان فما حقیقت و ایمان ایک اے ہار ذرا دھیان کر تو کیا کہہ گیا ہے یہ حدیث جبرائیل صحیح بخاری کی بتا رہا ہوں دین اتنے جز کا نام نہیں جتنا پڑھ لیا اس کو کل سمجھ لیا نہیں دین کی بڑی تفصیلات ہیں جب فرمایا مل ایمان ایمان کیا ہے تو اب ایمان کے ساتھ ایک حقیقت ایمان بھی ہے ایمان اور اسلام پڑھ چکے تیسرا سوال جو جبرائیل امین کا تھا مل احسان تو احسان در اصل حقیقت ایمان کا نام اب آپ سمجھ گئے احسان حقیقت ایمان کا نام ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح ہو کی یعنی حالت احسان میں صبح ہو کی آقا نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہار فما حقیقت و ایمان بتا تو صحیح تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے اب ایمان کی حقیقت بتا رہے ہیں حضرت ہارسہ نے عرض کیا فقال عذافت نفسی ان دنیا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال دیا ہے بس میرا نفس میری جان دنیا سے بے رغبت ہو گئی ہے میری جان میرا باطن میرا قلب دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہے میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر لیا نکال لیا ہے بڑی خاص بات ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا سے نکل گیا ہوں کیا یہ تصوف ہے یہ احسان ہے یہ حقیقت ایمان ہے یہ عرض نہیں کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا میں سے نکل گیا ہوں نہیں بلکہ فرمایا دنیا مجھ میں سے نکل گئی ہے اے اہل علم اے وارثان رسول اس طرح رہو کہ آپ دنیا سے نہ نکلیں کہ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے حضور کا دین پہنچا رہے ہیں ایسے رہیں کہ آپ دنیا سے نہ نکلیں دنیا آپ سے نکل جائے بس بل شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا رب کیسے ملتا ہے انہوں نے کہا تھا بلیا رب دا کی پانا ادرو پٹنا ادھر لانا بس اتنا سا فرق ہے ایک سوئچ کی تبدیلی ہے آپ دنیا سے نہ نکلیں دنیا میں رہیں محلات میں رہیں گھروں میں رہیں کوٹھیوں میں رہیں کوٹھڑیوں میں رہیں کاروں پہ رہیں جہازوں پہ رہیں ٹانگوں پہ رہیں اور اپنی ٹانگوں پر رہیں جیسے چاہیں رہیں بشرط کہ حلال ہو بشرتے کہ وسائل حلال ہوں خود دنیا سے نہ نکلیں حقیقت ایمان اتنی ہے کہ دنیا کو خود سے نکال دیں بس بدقسمتی قسمتی یہ ہے کہ دنیا ہمارے اندر ہے ہم دنیا میں ہیں ہمیں تو پتہ نہیں دنیا ملی ہے یا نہیں ملی اب تھوڑی تنخواہ والوں کو دنیا کیا ملے گی علماء کو کتنی دنیا مل جائے گی گزر اوقات مشکل ہوتا ہے تو دنیا کا تھوڑا ملنا زیادہ ملنا یہ دنیا داری ہے ہی نہیں مت سمجھیں کہ جس کو ہزار پاؤنڈ مہینے کا ملتا ہے یا پانچ چھ سو پاؤنڈ مہینے کا ملتا ہے وہ فقیر ہے وہ دنیا دار نہیں ہے اور جس کو لاکھ پاؤنڈ مہینے کے کماتا ہے ویسے مثال دے رہا ہوں وہ دنیا دار ہے نہیں اس کا تعلق دنیا داری سے ہے ہی نہیں لاکھ کمائے لاکھ کمائے یا ککھ کمائے لاکھ رکھے یا ککھ رکھے یہ دنیا نہیں ہے نہ دنیا داری ہے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو پر دنیا کا لفظ دل میں ہو یہ دنیا داری ہے آمد. وہ عرض کرتے ہیں آزافت نفسی ان دنیا میں نے اپنی کو دنیا سے جدا کر دیا ہارسہ تو پھر کیا ہوا ہے جب سے تم نے اپنے باطن کو دنیا سے نکال لیا ہے اپنے قلب کو جان کو تو کیا ہوا وہ جواب دیتے بس حرۃ الزا علیہ کلئی لی آکا جب سے دنیا سے جدا ہو گیا ہوں تو ساری رات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار رہتا ہوں ساری رات بیدار رہتا ہوں ات وز و نہاری اور سارا دن پیاسا رہتا ہوں رات بیدار رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں اب آپ سوچیں کہ بیداری اور پیاسا رہنے کا کیا تعلق ہے یہ بات اور ہے بیداری بیداری نہیں ہے بیداری سرشاری ہے رات کو بیدار رہتا ہوں یعنی مولا کے حضور حاضر رہتا ہوں اس کی مناجات میں رہتا ہوں اس کو تکتا رہتا ہوں انت ابود اللہ کا انا کا پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اس کی تجلیات حسن کو تکنے کی کیفیت میں رہتا ہوں تو رات بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے رات بیدار رہتا ہوں اور سارا دن پیاسا رہتا ہوں تو کیا پانی نہیں ملتا جوس نہیں ملتا پیاسا کیوں رہتا ہوں جوس اور پانی نہیں ملتا نہیں اس پیاس کا تعلق نہ پانی سے ہے نہ جوس سے ہے نہ کوک سے ہے یہ وہ پیالے والا نہیں ہے پیاسا رہنا رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں کس چیز کی پیاس پھر پلٹ کر اسی رات کی پیاس رہتی ہے کہ سارا دن پیاسا رہتا ہوں اور انتظار میں شدت کی انتظار میں تڑپتا رہتا ہوں کہ پلٹ کے پھر وہ رات آئے اور سجدہ کروں اور پردے اٹھ جائیں اور یار کا جلوہ نصیب ہو جائے جو لذت رات کو ملی تھی جو اس کی قربت میں شراب محبت ملی تھی جب حجابات اٹھا دیے گئے تھے تو اس کے حسن کے جلوے نے جو سرشاری کی تھی سارا دن اس سرشاری کے لیے پیاسا رہتا ہوں اور دن میں بیزار رہتا ہوں رات کو بیدار رہتا ہوں دن میں بیزار رہتا ہوں بیزاری اس بات کی کہ مولا پلٹ کر وہ رات جلد لا تاکہ لوگ سو جائیں اور میں جاگ اٹھوں تو فرمایا یہ کیفیت ہو گئی ہے فرمایا اس کا نتیجہ کیا ارض کی آقا وکانی انزور ار ربی بی یہ تھی وہ حقیقت ایمان و ربی بارزا کہ میں باری با اس کیفیت میں یہ عالم ہو گیا کہ یا رسول اللہ اب یہ حالت ہو گئی کہ رات کو پردہ اٹھ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے عرش کو بے نقاب دیکھ رہا ہو یہ کا ترا حکمانا شرالحدیث بالحدیث کہ یہ کیفیت ہو گئی ہے یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ رات کو اس کے مشاہدہ کی کیفیت کی سرشاری رہتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے عرش الہی کو بے نقاب دیکھ رہا اور اس حدیث کا ایک اگلا ٹکڑا ہے جو ان کتب میں نہیں آیا مجموعہ زوائد میں اور جگہ حساب میں آیا ہے ایمان افروز ہے بیان کر دوں اس پر ختم کر دیں گے اس, اس باپ کے ساتھ اینڈ دیکھ لیں گے کیا ہے بڑا ایمان افرو یہ تو واقعہ ہو گیا ہاں اس پر آکا علیہ السلام نے فرمایا اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا آکا نے فرمایا یا حارث ارافتہ فلزم صلاح جب یہ بات سن لی فرمایا عارف اے حارث تو عارف ہو گیا سبحان اللہ اب میں یہ میرا ترجمہ ہے دیگر مترجمین جو حدیث کے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تو جان گیا یعنی تو حقیقت ایمان کو جان گیا یہ دیگر مترجمین ہیں میں نے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اے ہارسا تو عارف ہو گیا تجھے معرفت مل گئی فلزم اب اس کیفیت کو تھامے رکھنا اور تین مرتبہ فرمایا تھامے رکھنا تھامے رکھنا تھامے رکھنا حاضری محترم یہ تیسری چیز تھی جو آقا نے فرمایا الحسان و انک انا کا طرح کہ عبادت اس حال میں کرو یا تجھے مشاہدہ کی کیفیت نصیب ہو اور یا تمہیں مراقبہ کی کیفیت نصیب ہو چونکہ یہ سارا مدار حالت مراقبہ ہو یا حالت مشاہدہ اس کا تعلق بنیادی طور پر استہزار قلب کے ساتھ ہے اس لیے امام بخاری اس کے بعد متصل اگلا باب دیکھیے کیسے جوڑتے ہیں اور عقیدہ امام بخاری کا کیا ہے جب حدیث احسان بیان کر لی تو ضرورت تھی چونکہ سارا مدار احسان اور احسان میں کیفیت ہے احسان میں حالت ہے احسان میں نہ قول ہے نہ عمل ہے احسان حال قلب ہے دل کا حال ہے یہ حدیث بیان کر کے امام بخاری اگلی حدیث نمبر 52 جس پر آج بند کر رہا ہوں مضمون حدیث نمبر 52 متصل لائے ہیں یہ بیان کر کے مقصود یہ ہے کہ لوگوں جب حالت احسان ایمان اور اسلام کی سب سے اعلی اور عرفا کیفیت کا نام ہے۔ اگر عقیدہ سبر گیا تو آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا اگر عمل سمر گیا تو آپ کا اسلام محفوظ ہو گیا اور اگر قلب اور باطن کا حال سمر گیا تو آپ صاحبان احسان ہو گئے اب فرماتی ہیں امام بخاری چونکہ مدار تزکیا کا احسان کا حالت مراقبہ کا حالت مشاہدہ کا اور ساری ترقی حوالے ایمان کا مدار چونکہ قلب پر ہے اگلی حدیث لائے ہیں کہ کوشش کرو کہ اسی دل کی اصلاح ہو جائے یا بڑوا دل سمر جائے اسی دل کو سمارو اسی دل کو سمارو فقہا کا کام یہ ہے کہ وہ احکام اور اعمال کے لیے جسم کے اعمال سنوارتے ہیں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عقائد سنوارتے ہیں اور اہل حال صوفیاء کا کام یہ ہے کہ وہ دل کو سنوارتے مگر دل تب ہی سمرے گا کہ وہ خود صاحبانے دل ہوں صاحبان دل ہوں اور امام بخاری حدیث لائے ہیں جو آج کے اس سیشن میں آخری پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر باون اس کو امام ابو نعیم سے روایت کیا اور حدیث کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عن حضور کے صحابی ہیں الحلال بجنن والحرام و بن کی حدیث فرماتے ہیں آگے و ان نفل جاس مدغ صالحت سالح ال جسد و کلو و ازا فصدت فصد الجسد و کلو اللہ وحلقلب اور یوں بھی پڑھنا جائز اللہ وحیل قلب فرمایا امام بخاری نے آقا علیہ اسلام کی حدیث کے تحت کے لوگو خبردار اللہ وین نفل جسد مدغطن لوگو جب تم ایمان اسلام اور احسان کی بات سن چکے اب آج پتہ چلا کہ ایمان بخاری کا عقیدہ کیا تھا ابھی تو آگے انشاءاللہ ایک بات اب یہ ہوئی میرے پاس میں نے عرض کیا دو راستے تھے دورہ بخاری کے یا تو یہ راستہ تھا کہ تیزی سے حدیث پڑھتا جاتا اور ایک ایک جملے میں فوائد بتاتا تو پوری بخاری ختم ہو جاتی ایک راستہ دوسرا یہ تھا جو میرے ذہن میں نہیں تھا شروع میں نہ میرے ذہن تیار تھا نہ میرا ارادہ تھا جو میں نے کیا کہ نہیں جب حدیث آئیں تو ضروری فوائد شر و بست کے ساتھ بیان کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ امام بخاری نے لکھا کیا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے اگر اس راستے پر پڑھیں تو پھر بخاری شریف ختم نہیں ہوتی اللہ کو منظور ہوا تو کئی سالوں میں ختم ہو جائے گی جتنی پڑھی جائے شر و بست کے ساتھ اور اگر چاہیں تو اگلے تین سیشن میں میں بھگتا بھی سکتا ہوں فوائد بتاتا جاؤں اور گزرتا جاؤں اور شرح نہ کروں آپ کون سا طریق پسند کرتے ہیں اگر اس طریقے پر چلے تو مختصر تھوڑا سا حصہ ہوگا باقی پھر آئندہ اللہ کو جب منظور ہوگا زندگی رہی تو پھر دیکھتے رہیں گے ہر سال کچھ کر لیا ہر سال کچھ کر لیا اور اگر چاہیں تو ساری اس جو ہے وہ منتخب مقامات سے گزار دی جائے وہ قرات اور چیدھا چیدہ فوائد ہوں گے تو ختم کرنے کے لیے تو امام بخاری نے کہا کہ لوگوں اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے ٹکڑا ہے اگر وہ گوشت کا ٹکڑا سمر جائے یہ تصوف ہے سارا علماء سمجھ لیں اصلاح قلب پر کبھی علماء کو اصلاح قلب پر توجہ دینا اور اس کے طریقے بتانا یہ علماء عقائد اور علماء متکلمین کا فریضہ ہی نہیں ہے عقائد کی کل کتابیں اٹھا لیں کیا عقائد کی خا امام اعظم کی ارفک الکبر اور خا ائمہ کے کی کتابیں خا امام ابوالحسن اشعری خا امام ابو المنصور ماتوریدی خا امام نصفی سے لے کر عقائد کی جتنی کی کیا خا امام تہاوی عقائد کی جتنی کتابیں امہ کی اٹھا لیں میں آپ کو وسوخ سے بتاتا ہوں عقائد کی کسی کتاب میں شرع قائد نسری اور نبراس اور آج تک کی کتابوں تک اصلاح قلب کے طریقے پر کوئی باب نہیں ہوگا چونکہ یہ موضوع علم الاقائد کا ہے ہی نہیں اب کسی کو مسئلہ درپیش ہو جائے کہ دل بگڑ گیا ہے دل میں شکوک آ گئے ہیں دل میں ارتیاب اور ریب اور شک آ گیا ہے دل دنیا کی طرف راغب اور مائل ہو گیا ہے دل میں یکسوئی نہیں دل میں لذت اور کیف نہیں عبادت کی طرف دل نہیں لگتا اگر یہ سوالات آ جائیں اور آپ علم کے ماہرین کی طرف جائیں کتابیں دیکھیں تو عقیدہ پر کوئی کتاب خواہ و اہل سنت نے لکھی ہو خواہ اہل تشیو نے لکھی ہو خواہ علم بریلی نے لکھی ہو خواہ علم دیوبند نے لکھی ہو خواہ صفی علمائے اہل حدیث نے لکھی ہو خواہ سعودی علماء نے لکھی ہو خواہ کسی اور نے لکھی ہو خواہ اہل تشیو نے کسی بھی مکتب فکر کے علماء کی کتابیں جو عقائد پر ہیں اس میں ایک باب تو کیا فصل بھی نہیں ملے گی کہ دل بگڑ گیا ہو تو اصلاح کیسے کرنی یہ بات سمجھ گئے اب سوال آیا کہ دل بگڑ گیا ہے تو عقائد کی کتابیں نے جواب دے دیا انہوں نے کہا فض اب اللہ غری ہمارے پاس دل کے بگڑے کا علاج بولیے دل بگڑ جائے تو علاج نہیں ہے عقیدہ بگڑ جائے تو پوچھ لو بتانے کو تیار ہیں ہمارے پاس دوائیاں ہیں عقیدہ سمر سمارنے کی دل سنوارنے کی دوائی نہیں آپ پریشان ہو گئے اب آپ نے کہا چلو فوکہ کے پاس چلتے ہیں علماء شریعت کے پاس آپ امام مرغینانی کے پاس چلے گئے ہدایات اٹھا لی آپ نے کنز الدق اٹھا لی آپ نے فتح القدیر اٹھا لی آپ نے ابنِ کدامہ کی مغنی اٹھا لی آپ نے المعطیٰ امام مالک کی اٹھا لی امام شافی کی کتاب الام اٹھا لی امام ابو یوسف امام محمد کی فقہ کی کتابیں اٹھا لی آپ نے تہاوی اٹھا لی آپ نے شافعیہ کی کتابیں اٹھا لی حنابلہ کی اٹھا لی ہزار کتابیں اٹھا کر کل دنیا کے علماء کی سلفیہ کی اٹھا لی ابن القیم کی اٹھا لی آپ سعودی علماء کی اٹھا لی صلفی اہل حدیث اہل سنت اہل تشیع سب کی کتابیں شریعت کے اکام اور فقہ کی اٹھا لی کہ دل بگڑ گیا ہے دل عبادت میں نہیں لگتا دل میں دنیا کا حرص لالچ آ گیا ہے دل میں تکبر آ گیا ہے دل لیت اور اخلاص سے معروم ہو گیا ہے دل میں رقت نہیں رہی دل سخت ہو گیا ہے ہزار کتابیں اٹھا کے بیٹھے کہ کوئی چیپٹر ملے کہ دل کے مرض کا علاج مل جائے ساری کتابوں نے کل علماء نے جواب دے دیا کہا اسبو الا غیر یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں کسی اور کے پاس جاؤ اب تصوف کے انکار کرنے والوں سے پوچھیں کہ جائیں گے کہاں آپ کا دل بگڑ جائے اور بگڑا ہوا ہے تو کہاں جاؤ گے مفسرین کے پاس گئے انہیں کہا تفسیر میں جواب نہیں محدثین کے پاس گئے انہوں نے کہا شرح حدیث میں جواب نہیں فوکا کے پاس گئے جواب نہیں مورخین کے پاس گئے اصحاب سیر کے پاس گئے کہیں جواب نہیں ملا گھومتے پھرتے پھرتے امام غزالی کے پاس جا پہنچے ان سے پوچھا امام غزالی آپ نے علم کے سارے سمندر چھان مارے اور پوری دنیا کے سیرائے علم کا چپا, چپا چپا چھان مارا بتائیں جب آپ کا دل بگڑا تھا تو کہاں گئے تھے امام غزالی نے جواب دیا المنقذ من الضلال امام غزالی کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں حکایت بنا کے نہیں سنا رہا افسانہ نہیں سنا رہا المنقذ من الضلال امام غزالی کی کتاب ہے کہ اے امام غزالی جب آپ کا دل بے چین ہوا اور سکون لٹ گیا تھا اطمینان نہیں رہا تھا تمانینت القلب الا بذكر الله تطمئن القلوب جب یہ دولت لٹ گئی تھی تو آپ کہاں گئے تھے امام غزالی نے کہا میں نے فلسفیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا میں متکلبین علماء کے دروازے پر گیا میں فکہ کے گیا علماء کے دروازے پر گیا ہر جگہ گیا کسی نے میرے دل کے علاج کی کوئی دبا نہ بتائی امام غزالی پھر کہاں گئے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم دل کے مرض کا علاج صرف صوفیاء کے پاس ملا ارے ان صوفیاء کا انکار کرتے ہو اس داتا گنج بخش ہجویری کا علاج کرتے ہو انکار سیزنا حوصلہ شیخ ابد القادر جیلانی اور ان کے سلسلہ طریقت اور تعلیمات کا انکار شیخ سہروردی کا انکار شاہ بہادین نقش کے طریق کا بابا فرید الدین گنج شکر کا مجدد الف ثانی کا خواجہ اجمیر اور قطب الدین مختار کاکی کا اب ان کے پاس گئے کیا ان کے پاس گئے. کہا کہ دل بگڑ گیا ہے دنیا میں لگتا نہیں کوئی آپ کے پاس علاج انہوں نے کہا ہمارا تو دباخانہ ہی سارا دل کا ہے ہمارا تو دباخانہ ہی دل کا ہے مسائل ہم دیل ہی نہیں کرتے انہوں نے نے کہا ارے بھلے تم رفع یا کر کے نماز پڑھو یا بغیر رفع یا کے پڑھو صوفی کو کوئی غرض نہیں ہے یہ فوکہ کا معاملہ جس مذہب کی چاہے تقلید کر لو اسی پر چلو آپ آمین اونچی آواز سے کہیں یا کہیں قطب الدین مختیار کاتی نے کہا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے یہ آئم فخا اور مذہب کا مطلب ہے جن کی تقلید کرو وہیں چلو سمجھ آ رہی ہے بات کی فرمایا آپ ہاتھ یہاں باندھیں یا نیچے باندھیں ہمیں اس سے غرض نہیں اس لیے کہ ہمارا دواخانہ ظاہر کو دیکھتا نہیں باطن کو دیکھتا ہے ہمارے پاس کول دوائیاں جو دواخانے میں پڑی ہیں یہ قلب و روح کے علاج کی پڑی ہیں یہ امراض نفس کی پڑی ہیں نفس بگڑ جائے تو عالم کے پاس نہیں سوفی کے پاس جاؤ قلب بگڑ جائے تو صوفی کے پاس جاؤ روح اگر مالا آلہ سے کٹ گئی ہے اور تڑپ رہی ہے اور کہتی ہے کبھی کبھی مجھے وطن یاد آتا ہے مجھے کوئی میرے وطن لے چلے اگر روح تڑپے اور روئے اور کہے پردیش میں ماری ماری پھرتی ہوں مجھے مالا کا وطن یاد آتا ہے بکول مولا روم بشن از نئے چوہی کا یتنی کنند بشن از چوہ کا میکد وزجائ ہاشکا یت میکد شرح شرح سینا خواہ ہم از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق وہ کہتے ہیں کچھ اس روح کی بانسری کو بھی سنو یہ کیوں روتی ہے رومی کہتے ہیں مولا روم روح بانسری ہے اس کو بھی سنو کیوں روتی ہے معاف کر دیں میں نہ سر والا ہوں نہ سر والا ہوں میں تو بس ایسے سر والوں کی نہ جگالی والا بندہ ہوں نکال ہے نہ ہے نہال ہے بیکار آدمی ہوں بالکل بیکار ہوں مولانا روم کہتے ہیں کہ اس روح کو سنو بانسری روح کی یہ کیوں روتی ہے ہر وقت روتی رہتی ہے ان سے پوچھو کیا کہتی رو کی بانسری سے پوچھا ہے بانسری کیوں روتی ہے وہ کہتی ہے میں وطن سے کٹ گئی ہوں اس حجر میں روتی رہتی ہوں تیرا وطن کیا ہے وہ کہتی ہے وطن تھا سے سنے یار دے آسے پاسے سن دے سے میٹیاں گہلی سونا یار سنیں دا سے وہ کبھی کبھی بولتا تھا ہم سے پوچھتا تھا لستو تو بے رب بے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور روہیں جواب دیتی تھی کالو بلا سونے کیوں نہیں تو ہی رب ہے وہ ایک تعلق تھا ایک ماحول تھا اس وطن سے جب سے کٹ گئی ہوں اور اس کف سے انسری اور پیکرے بشری میں قیدی ہو گئی ہوں تب سے یار کی باتیں یاد آتی ہیں تو سوفی کہتا ہے آہ بندے اگر اپنا علاج چاہتے ہو تو میں بھی کسی ایسے سینے کی تلاش میں ہوں جو ہجر اور فراق میں کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گیا ہو سینا خا شرح شرح فرا مجھے بھی تلاش ایسے سینوں کی ہے یہ ٹکڑے ہونے والے دلوں کی تلاش علماء کو نہیں ہوتی فوکہ کو نہیں ہوتی مجھے ایسے سینے اور دل کی تلاش ہے جو ہجر اور فراق میں کٹ کر سینا سینا ان کا دل دل ہجر اور فراق میں کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو تو اے صوفی اے عاشق اگر کٹے پھٹے سینے دل کو تو پا لے گا تو کیا کرے گا وہ کہتے ہیں تاب گوئم شرح درد اشتیاق میں اس کو سناؤں گا کہ ہجر کیا ہوتا ہے پھر میں بتاؤں گا کہ فراق کیا ہوتا تو جب صوفی کے پاس پہنچے اہل حال کے پاس تو دل کا اصلاح ہوا دل کو سنوار لو دل کو تھام لو کہ دل سمر جائے تو یہی حج اکبر ہے اوروں خشک صحرائے حیات میں آندھیوں کے ساتھ اڑتے پھرتے پتوں کی طرح ہزاروں دلوں سے وہ ایک دل بے ہے جو یار کی طرف جم گیا ہو تو احسان دل کو یار پر جمع دینے کا نام ہے احسان دل پر دل کو یار کی طرف جمع دینے کا نام ہے اس جمع دینے کا پہلا درجہ مراقبہ ہے اور اس کا آخری درجہ مشاہدہ ہے تو ہم نے کتاب ایمان کی احادیث صحیح بخاری سے مکمل کی اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ رحمت و کرام فرما وما البلا۔